نیت کر لیجئے بالخصوص جمعرات شب جمعہ روز جمعہ بلکہ اب تو شعبان المعظم کا یہ پیارا مہینہ اور یہ مبارک دن ہے مبارک لمحات ہے جی ہاں مدری چند کے ناظرین اس مہینے کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس مہینے کے بارے میں اس کو جہاں یہ کہا گیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے وہاں علماء نے باقاعدہ کتابوں میں یہ بات درج فرمائی اور لکھا اس چیز کو کہ شعبان المعظم کے اس پیارے مہینے کو درود کا مہینہ کہا جاتا ہے تو اس درود کے مہینے میں بطور خاص اپنی عادت اور اپنے معمول کو کچھ عام روٹین سے چینج کرتے ہوئے کچھ تبدیلی لاتے ہوئے تیزی کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس قلت کو کثرت میں تبدیل کرتے ہوئے یا اس غفلت یا سستی کو اب بیداری میں تبدیل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود کو اپنا معمول بنا لیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ مدی جان کے ناظرین سلسلہ شان نزول آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم اپنے سلسلے میں ایک بقائدہ موضوع کے ساتھ ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقات اور احادیث طیبہ اور دیگر روایات کو ہم سننے کی یہاں پر صحیح اور کوشش کرتے ہیں آج جس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ احزاب بائیسویں پارے سے آیت مبارکہ کا انتخاب ہے اور آج کا ہمارا موضوع مسلمان مرد و عورت کی اندر کون سی ایسی صفات اچھی صفات ہونی چاہیے کہ جس پر اللہ کی جناب سے اللہ کی بارگاہ سے انہیں اعلی ترین انعامات سے نوازا چاہے تو وہ دس صفات اور ان کے عظیم شان انعامات جن کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 35 کے اندر ارشاد فرمایا ہے چنانچہ اس آیت مبارکہ اس کا شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ و وسلم کے پاس حضرت سیدتنا انا اسما بنتے امیس رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج متحرات سے انہوں نے مل کر دریافت کیا پوچھا انہوں نے کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی احکامات کوئی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو انہوں نے فرمایا نہیں تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ و وسلم سے عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں ارشاد فرمایا کیوں کیوں عورتیں نقصان میں ہیں تو ارضار ہوئی یار اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے جیسا مردوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی ان عظیم الشان نشانیوں کو ان عظیم الشان صفات اور علامات کو بیان کیا کہ کون سی ایسی اچھی صفات ہیں اور کون سی اچھی صفات کی حامل وہ خواتین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عظیم الشان انامات عطا فرماتا ہے چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر پینتیس بارہ بائیس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم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 وال والخاشعات والخوااشات والمتصدقات متصدد والصائمات قنا فروجهم والحافظات دقات والصہ مہ والصہ اعد والحافرینا فروج کوم والحافات والذاکرین اللهہ کص ر والذاقررات الله لم نے ان مردوں اور عورتوں کی صفات کا بیان فرمایا ہے اور واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اللہ نے وہ فضیلتیں عطا فرمائیے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں آجزی کرنے والے اور آجی کرنے والیاں خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں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 اور ان کی قلبی خوشی کے لیے کہ جنہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن میں تو مردوں کا ہی ذکر آ رہا ہے عورتوں کا ذکر نہیں ہے تو اللہ تعالی نے مردوں کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کا بھی بیان فرمایا ون کے ناظرین قرآن پاک یا احدیث طیبہ عمومی طور پر خطاب مردوں سے ہی ارشاد فرمائے گئے کئی ایسے خطاب ہیں جن میں واضح مردوں کے بارے میں یعنی مذکر کے سیگے استعمال کیے گئے اور اس میں بظاہر عورتوں کا اس اعتبار سے ذکر نہیں ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اس کام سے مستثنا ہیں یا وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے یا جن میں اللہ تعالی نے مردوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ان کے لیے انعامات کا ذکر کیا ہے تو اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں ان میں داخل نہیں ہیں ہاں البتہ جن کے اندر عورتوں کے استثناء موجود گئے یا جو کام عورتوں پر لازم ہی نہیں ہوتے وہ صرف خاص مردوں کے بارے میں اب قرآن میں واضح کہ اقیم السلح نماز قائم کرو تو یہ نماز مردوں کے لیے بھی ہے یہ نماز عورتوں کے لیے ہے قرآن میں آت و کے بیان کو کیا زکات دو تو یہ مرد بھی دیں گے یہ زکات عورتیں بھی دیں گے زکات قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ان الدینہ تجری من لہم جناتری بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے وہ باغات ہیں وہ جنتیں ہیں تو یہاں اگرچہ مذکر کے سیگے بیان کیے گئے لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے بلکہ اس سے مراد تمام لوگوں کے لیے مرد بھی اور عورتیں بھی سارے جو ان شرائط کے مطابق پورے ارتے گئے وہ ایمان والے مرد ہوں یا وہ ایمان والی عورتیں ہوں وہ عملے سالے کرنے والے مرد ہوں وہ نیک اور پارسا مرد ہوں یا وہ نیک اور پارسا عورتیں ہوں وہ اس فضیلت کے اندر داخل ہوتی ہیں ہاں البتہ وہ چند مخصوص احکام جو صرف مردوں سے ہی متعلق ہوتے ہیں اور مردوں سے بارے میں ہی ان کو خطاب کیا گیا تو پھر اس میں عورتیں داخل نہیں ہوتی ہیں جمعہ مردوں پر ہی ہے یہ مردوں کے بارے میں حکم ہے تو یہ مردوں سے ہی متعلق ہوا مسجد کی حاضریاں مردوں پر ہے تو یہ مردوں سے ہی متعلق ہوا یہ عورتوں سے متعلق نہیں ہے بیوی کے نفقہ اخراجات یہ مرد پر ہیں تو یہ عورت سے متعلق نہیں یہ کام یہ معاملات یہ مردوں سے متعلق لیکن عام جو بشارتیں بیان کی گئی ہیں ان میں اگرچہ مذکر کے سیکھے ہیں اگرچہ مردوں کے بارے میں تذکرہ ہے لیکن اس سے مراد جو وہ وہ پوری مرد اور عورتیں دونوں کی دونوں اس فضیلت کے اندر وہ داخل اور اس فضیلت میں وہ شامل ہوتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی سراہد کے ساتھ الگ الگ ان صفات کو بیان کرتے ہوئے ان چیزوں کو واضح کرتے ہوئے کہ یہ صرف نیکی والے کام مرد اگر کر رہے ہیں تو یہی کام اگر عورتیں کر رہی ہیں تو اللہ نے ان کے لیے کتنے انعامات تیار کر رکھے ہیں اور اللہ نے ان کے بارے میں یات مبارکہ نازل کر کے ان, ان کو آ, یہ بشارتیں عطا فرما دی اس میں پہلی بات ارشاد فرما ان المسلمین والمسلمات مسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں حالانکہ یہ سارے انعامات تو یہ مسلمان کے لیے ہی ہیں یہ اسلام والے کے لیے ہی ہے اور لیکن یہاں ساتھ ساتھ ان نل مسلمینا وسلمات ول مکمینینا وکمینات ان کو بھی بیان الگ سے کر دیا مسلمان کو بھی اور مؤمن کو بھی کا نازنی یہاں ایک بات ارز کرتا چلوں کہ ان دونوں میں اسلام اور ایمان ان میں فرق نہیں ہے جو ایمان ہے وہ اسلام ہے جو اسلام ہے وہ ایمان ہے حال البتہ بعض اعتبار سے اس میں فرق کیا گیا ہے اور وہ کس اعتبار سے فرق کیا گیا کہ اسلام سے مراد عام طور پر زہری احکامات ہوتے ہیں اسلام سے مراد آدمی کا اس فرمبرداری برداری کرنا اطاعت کرنا یہ معاملات کو یعنی اسلام سر تسلیم خم کر دینا اس نے اس چیز کو مان لیا تسلیم کر لیا تو یہ ہوا مسلمان یہ ہوا مسلم اور مومن ایمان اس کا تعلق کلب سے ہے اس کا تعلق دل کے معاملات سے ہے یعنی تمام تر معاملات جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہے قلب وہ جان سے دل سے ان کا اقرار کر لینا ان کو تسلیم کر لینا اس کو کہتے ہیں ایمان جیسے عام طور پہ اسلام اور ایمان میں فرق نہیں ہے لیکن یہ ایک فرق بیان کیا گیا بلکہ اس کو آسانی سے سمجھ لیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان یہ کہتے ہیں کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کو ماننا یہ ایمان اور اسلام کسے کہیں گے اللہ اور اس کی رسول کی ماننا یہ اسلام ہوا یعنی اسلام آدمی نے اسلام کو اپنے اندر ناسز کر دیا وہ اسلام کے طریقے پہ چل پڑا اس لیے کہا کہ یادین امن الدق اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یعنی اسلام کے معاملات آکامات اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس پر آدمی عمل پیرا ہو جائے اور اس کی اتاد اور فرما برداری والے کام کرنا شروع کر دے تو پہلی صفت کو ذکر کیا گیا اسلام اور دوسری ساتھ ذکر کی گئی ایمان یعنی وہ مرد اور وہ عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئی اور انہوں نے اللہ کے احکامات کی اطاعت کی اور ان احکامات کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لیا ایمان سے مراد یعنی وہ مرد اور وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کی وادانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ان چیزوں کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین ان کو مانا ان, کا ان کو تسلیم کیا یہ ایمان کی ایک طرح کی تعریف کو بیان کیا گیا یعنی وہ مرد جو اس ایمان کی کیٹیگری میں پورے اترتے ہیں اور وہ عورتیں جو اس ایمان کی کیٹیگری پہ پورے اترتے ہیں اسی طرح وہ عورتیں جو اسلام اور وہ مرد جو اسلام کے ان بتائی ہوئی تعریف اور شرائط کے مطابق ہیں تو یہ پہلی اور دوسری صفت ہوئی آگے جو ارشاد فرمایا گیا کہ تیسری جو بات بیان کی گئی ولقان تین وَلْ یہ صفت کو بیان کیا گیا قونی تین یعنی فرما بردار اطاعت گزار یعنی وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادت پر مداومت اختیار کی اور انہیں ان کی حدود اور شرائط کے ساتھ قائم کیا ایسی اطاعت اور فرما برداری کی کہ اس کے اندر نافرمانی کا یا ترک کا یا سستی کا یا غفلت کا یہ شاید بہن را یعنی ایس، ایسا نہیں ہے کانیتات یہ ایک صفت ہے کہ وہ ایسے فرما بردار رہے کہ جن میں نافرمانی والا معاملہ نہ ہو جن میں ترک والا معاملہ نہ ہو مثال کے طور پر جیسے آج کل عموماً لوگوں کی ایک حالت ہوتی ہے مخصوص دن آئے نماز پڑھ لے دن چلا گیا تو نماز بھی گئی اچھا یہی ماں بدولت مکہ مدینہ گئے تو نمازی گہرے مکہ مدینے بولیں گے یار جہاں آگے نماز نہیں پڑھنی تو پھر کہاں نماز پڑھنی تو نماز تو پوری پڑھنی ماں جا کے پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن وہاں اتنے پکے نمازی اور وطن میں واسی آئے تو یہی ایسی نیند کے ساتھ سوئے ہیں ان کو شاید بیدار کرنے والا کوئی الارم ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوا یعنی غفلت ہے سستی ہے ذہن نہیں ہے تو فرما بردار جسے کہا جاتا نا قانتی یہ جو قرآن نے صفت بیان کی قونی تین اور قونی تاط فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں ایسی مداومت اختیار کرنے والے مرد اور ایسی مدامت اختیار کرنے والی عورتیں ہوں کہ جن کے اندر ترک کے معاملات نہیں اپنی مرضی کا دخل نہیں وہ اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے آگے اپنی مرضی کو وہ ختم سمجھتے ہیں وہ اپنی مرضی کو بیچ میں آڑے نہیں رکھتے عبادت کا معاملہ ہو یا کچھ اور وہ سب سے آگے اپنے ہی اپنے اللہ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رضا والے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ پھر صفت انسان کو ملتی ہے کون نتیم بہت بڑا یہ درجہ ہے ولایت کا واقع ہی کہ جو اس درجے پر پہنچ کر اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ سب کو یہ نصیب فرمائے اور یہ ایک مسلمان میں صفت ہونی چاہیے کہ عبادت کا تعلق آدمی کی مرضی سے نہیں ہے عبادت کا تعلق آدمی کی اپنی سہولت سے نہیں ہے کہ ہمیں آج لطف آ رہا ہے تو ہم عبادت کریں ہمیں کل کو کچھ اور معاملہ ہے تو ہم تر کر دیں ہم پیچھے ہو جائیں ان چیزوں سے عبادت کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو اس لیے ہمیں ضرور اپنے اس انداز پر وہ فکر کرنی چاہیے اور اس پہ نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جب مسجدیں تھیں کچی تو نمازی تھے پکے اور جب مسجدیں ہوگی پکی تو نمازی ہو گئے کچے اب مسجدیں منتظر ہیں علیشان بن گئی اور عظیم الشان مسجدیں بنانے کے اندر مسلمانوں نے ایک طرح کی کوئی کسر نہ چھوڑی مسجدیں بڑھ کر بنائی اچھی بات ہے اچھا عمل ہے اس, اس, پہ اس کو تنقید نہیں کی جائے گی تنقید نہیں کی جائے گی نہ اس کے اوپر حوصلہ شکنی کی جائے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے لیکن جس کے اندر سستی ہے اس عمل کو تیز کیا جائے اس عمل کو اچھا کرنے کی کوشش کی جائے اللہ تعالی عمل کی توفیق فرمائے آگے چوتھی صفت کو بیان فرمایا وہ سوکینا و سوکات سچے مرد اور سچی عورتیں یہ سچے مرد اور سچی عورتیں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 آگے جو صفت کو بیان فرمایا وہ صابری و صابرات اور وہ صبر کرنے والے مرد اور وہ صبر کرنے والی عورتیں یعنی اللہ تبارک وطالعہ کی اطاعت کے لیے رضا کے لیے اطاعت پر پابندی کرنا اور ممنوعات سے بچتے ہوئے مصیبتوں پر جو بھی پریشانیاں لائی ہوئیں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 آپ صبر کی اس گیری میں داخل نہیں ہوئے بلکہ شکو شکایات کرنے کی وجہ سے بعض اوقات معذ اللہ سما معذ اللہ آدمی اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اچھا یہاں دوسری بات بھی عرض کرتا چلو مصیبتوں پر صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا فرما برداری والے کام کرتے رہنا یہ بھی ساتھ ضروری عمل ہے یعنی یہ چیزیں نہیں ہے کہ آدمی مصیبت والے معاملے میں تو صبر کریں لیکن ایسا ہے کہ مصیبت آئے تو وہ نیک عملی چھوڑ دے نیکملی تر کر دے آم معمول میں جو نیکیاں بجا لا رہے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی پریشانی کا معاملہ آ جائے تو اب وقت ہے کہ آدمی اور اللہ کی زیادہ گویا کے قرب میں چلا جائے اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے سجدہ ریز ہو جائے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عزو انکساری کے ساتھ جھکا دے اور اپنا سر جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں اور گر گھڑ گڑا کر دعا مانگے یا اللہ تیرے در پر آ چکا ہوں اور تو ہی مجھے اس مشکل سے نکالنے والا ہے تو ہی مصیبتوں کو دور فرمانے والا ہے تو ہی بے قرار دلوں کو قرار دینے والا ہے تو ہی دلوں کی تمانیت اور سکون کو بحال فرمانے والا ہے یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما دے کسی کا انتقال پر ملال ہے رب سے دعا مانگے دل کی سکون اور اطمینانیت کی دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اللہ سے اپنے آپ کو قریب کریں کورم میں لے جائیں بندگی کا تقاضا ہی یہی ہے نہ کہ یہ کہ آدمی ایسے حالات میں اور پیچھے ہو جائے ایسے حالات میں اور پیچھے چلا جائے بلکہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ آدمی پر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ کون سی مصیبت اس کی یہ آزمائش کہلائے اور کون سی مصیبت اس کے لیے آزاب کہلائے مصیبت تو آتی بعض اوقات ہم کسی کی مصیبت کو ازمائش کہہ دیتے ہیں بعض کا عذاب کہہ دیتے ہیں کون سی مصیبت اس کا نشانی کیا ہو سکتی علامت کیا ہو سکتی تمہوں نے ایک پیارا کال ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہیں جو مصیبت اللہ کے قریب کر دے اللہ کے قریب کر دے تو وہ تمہارے لیے آزمائش ہی ثابت ہوئی اور جو اور دور لے کے چلے جائے تو پھر اور عذاب کے اندر تم مبتلا ہو تو اس لیے آدمی مصیبتوں کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا رہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر رکھے آگر ارشاد فرمائے والخاشعین والخاشعات اور خاشعین والخاشعات یہ آجی کرنے والے مرد اور آرزی کرنے والی عورتیں آجی کرنے والے مرد اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے والے انکساری کا دامن پکڑے ہوئے یہ مرد اور ایسی عورتیں ان کی بھی شان کیسی نرالی ہے یہ ان دس صفات میں سے ایک صفت ہے اتنے کام کرنے کے باوجود آجزی انکساری ڈرتے رہنا اللہ کے آجز بندے بن کر رہنا واقی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کتنے بھی بڑے بن جائیں لیکن اللہ کے بندے ہیں ہم ہم اللہ کے ہی بندے ہیں اور اللہ نے اگر آج دنیا میں کسی طرح کا کوئی منصب دے دیا عزت دے دی شہرت دے دی مال دے دیا کوئی اس طرح کے اور چیزیں عطا فرما دی اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں اس کو اللہ کی عطا جانی ہے اللہ کی عطا اگر اس کو اپنا کمال جانا تو پھر سمجھیں کہ یہ بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کو اپنا کمال مت جانے یہ اللہ کی عطا ہے اللہ کی عطا ہے اور بھی تو اتنے ہیں اتنے اتنے لوگ ہیں ہم سے کئی حسین و جمیل بھی ہوں گے کئی جسم میں بھی اچھے تندرست ہوں گے شکل و صورت میں بھی اچھے ہوں گے لیکن اللہ نے اگر یہ منصب آپ کو دیا ہے اللہ نے یہ چیز اگر یہ آپ کو عطا فرما دی ہے تو یہ رب کی عطا ہے اس رب کی عطا پر اس کے اور آجز بندے بن جائیں اور عاجز بندے بن جائیں اور جو اللہ کے لیے آرضی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا مقام پلند فرماتا ہے اس کا مرتبہ پلند فرماتا ہے تکبر فخر سے یہ آدمی کچھ بھی نہیں کر پائے گا تکبر اور فخر یعنی دوسروں کو حقیر جاننا دوسروں کو حقیر جاننا اپنے مقابل میں اپنے آپ کو اتنا برتر اور آلہ اور دوسروں کو حقیر جاننا ایک مدنی چین کے ناظرین یا ہم کسی کے بارے میں کچھ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں عورت نے یا فلاں مرد نے یہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے یا جانتی ہے اگر ہے اس کا معاملہ تو یہ اس کے ساتھ ہے لیکن ہم کسی کے بارے میں اس طرح کے گمان نہیں کریں گے ہم خود بھی سمجھنا چاہ رہے اور مل جل کر اس مدنی چینل کے اسکرین کے ذریعے ہم یہ قرآن حدیث کی باتیں یوں سمجھنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو ہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اس دل کے اندر کچھ خرابی ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں اس کی بہتری کی طرف ہم آ جائیں دوبارہ آرزی کرنے والے مرد اور آرزی کرنے والی اور آگے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ول متصد تین ول اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں یہ بھی ایک صفت بن گئی خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اعلیٰ شان جن کو اللہ نے توفیق دی جن کو اللہ نے دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہ جہاں مردوں کو ثواب ہے عورتوں کو بھی بڑھ چڑھ کر اس میں آگے ہونا چاہیے ہاں ہاں عورتوں کو بھی اس میں ثواب لینا چاہیے آگے ہونا چاہیے اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے جو آپ کے پاس اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کہتی ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے شوہر کا ہے تو ٹھیک ہے شوہر کی اجازت سے خرچ کر سکتی ہیں شوہر کی دی ہوئی اجازت کے مطابق خرچ کر سکتی ہیں اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو شوہر کا ذہن تو بنا سکتی ہیں اپنے گھر کے مہارم بھائی کا ذہن تو بنا سکتے ہیں اپنے والد محترم کا ذہن تو بنا سکتے ہیں اپنے گھر والوں میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک بہن کمزور ہے تو دوسری بہن مالی طور پر مضبوط ہے تو وہ بہن اس کا ذہن تو بنا سکتی ہیں جی ہاں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے ادال اد و علخری کا نیکی کے کام پر رہنمائی کرنا دلالت کرنا بتانا یہ ایسا ہی ہے جیسا کرنے والے کے لیے ثواب ہے اسے بھی اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے اس کے لیے بھی اتنا عجر و ثواب ہے تو جو نہیں ہے پاس تو دوسروں کو ترغیب دے کر یہ کام کرنا. اس پر بھی سواب ملے گا ان اللہ اللہ ضرور ملے گا تو یہ ایک نیکی کا ایک اور بات بہت سی خواتین ایسی ہیں زیورات ان کے پاس جمع ہوتے ہیں وہ زکات دیتی نہیں ہے اور کہتی ہیں ہمارے اوپر زکات ہے بھی اگر تو ہاں وہ کون سا کماتے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں اور یہ زیور ہے یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ پہنتی ہیں اور زکوات تو ہم کہاں اس کی نکالتے ہیں کہاں سے نکالیں دیکھیں اگر آپ کے پاس زیور آپ کی ملکیت میں موجود ہے اور وہ زیور اس شرائط کے مطابق ہے کہ اس پر زکوت لازم بنتی ہے تو پھر یہ عذر نہیں چلے گا کہ میرے پاس کیش نہیں تھا تو اس لیے میں نے زکوٰۃ نہیں دی زن نہیں چلے گا ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے یہ ہمارا بنایا ہوا زیور یہ یہ ہمارے بچے استعمال کریں گے یا بات کے بھروسہ یا کون بھی استعمال کرے ہمیں نہیں پتا جس کو آج ہم زکات کا بھی ڈھائی فیصد نہیں نکالتے اور بچا بچا کر رکھتے ہیں اس کا ساڑھے ستانوے یہ سارا کا سارا ساڑھے ستانوے کیا بلکہ سو فیصد ہی یہ لوگوں نے لے جانا ہے لیکن عذاب کس کو ملنا ہے جو اس کو جمع کر کے رکھتا تھا اور اس کی سکاط کو نہیں ادا کرتا تھا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یوم یوک ما علی فیناری جہن فتوک وا بھی چپاک و جنوب کم و ظہور گم ما ماں کنس تم لیا فوسی کم کو تم تک نتون وہ زیور تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا ان کی پیٹوں پشتوں کو سزا دی جائے گی اس کے اندر اور کہا جائے گا یہ جمع کرتے تھے تو یہ تمہارا خزانہ ہے چکھو پھر اس کا عذاب چکھو چکھو اس کا عذاب تو پھر آدمی کے لیے سزا ہے عذاب ہے شرائط کے مطابق اگر اتنی قیدہ گیری میں زیور آ رہا ہے تو بھلے کیش کی صورت نہیں ہے زکات اس کی لازم بنتی ہے ہاں شوہر اپنی مرضی سے دینا چاہے تو ٹھیک ہے بیوی کی اجازت سے شوہر اس کی زکات دیتے لیکن شور پہ اگر لازم نہیں ہے اس کی زکات دینا عام طور پہ شوہر دیتے ہیں لیکن بعض اوقات بیوی کے پاس اچھا خاصا مال ہوتا ہے زیور کی صورت میں ہوتا ہے اور شوہر انکار کر دیتے نہیں دیتے اور بیوی بی یہ سمجھتے کہ شاید یہ اسی پر ہی لازم ہے اور میں بھی نہیں دے رہی یہ بھی نہیں دے رہا تو اس صورت میں اس خاتون کو اس بیوی بی کو اس خود غور کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا بھی بیان فرمایا جو عورتیں صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں اور صدقہ کرنے والے مرد فرمایا وسو امین اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں ولحافین افروج احمد اور اپنی پارساہی کی اپنی پاک دامنی اپنی عفت اس کی حفاظت کرنے والے مرد اور اس کی حفاظت کرنے والی عورتیں وزا کرین اللہ کثیر اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں یہ دس صفات ہیں جن کو مختصراً اختصارن بیان کرنے کی کوشش کی ہے ان دس صفات پر اللہ تعالی نے کیا ان کو عظیم شان انعام دیے اگر ان دس صفات پر کوئی مسلمان مرد اور عورت عمل کرے مسلمان مرد اور عورتیں مومن مرد اور عورتیں فرما بردار مرد اور عورتیں سچ بولنے والے مرد اور عورتیں صبر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے کیا انعام ان کے لیے رکھا ہے مغ مغفرہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کیا ہے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے مغفرت سب کچھ معاف کر دینا سب کچھ مٹا دینا اور انہیں اللہ کا جنت عطا فرما دینا اللہ اجر عظیما انہیں مغفرت اور بہت بڑا اجر اور ثواب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مدن چین کے ناظرین آج ہم نے وہ دس خوبصورت صفات کا بیان سنا ہے کہ جن کے اندر ان صفات کو جو اختیار کرے گا اللہ انہیں یہ عظیم الشان انعامات عطا فرمائے گا کوشش کیجئے بابرکت ایام شروع ہو چکے ہیں رمضان کی آمد آمد ہے ہم کوشش کریں کہ ان دس صفات پر ہم عمل کریں مرد ہوں یا عورتیں اگر ان دس صفات پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی رحمت سے یہ انعامات حاصل کریں گی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے ہماری مشکلات آسان فرمائے اور قرآن اور حادیث کی تعلیمات سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی مجھے آپ کو عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جلامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم